ہاں ہاں خراب اچھی گلکیاز صاحب چلے گئے جی اچھا جی مہمان کدھر گئے آ رہے ہیں اچھا وہ کتاب ان کے لیے جی جو مہمان آئے تھے کتاب کدھر ہے لگتا ان کو دینی ہے باقی یہ ساتھ لے آئے ہیں کہ نہیں لے دن کے لیے یا تو کرنا آپ بھر پوچھ کے جائیں آپ کے ساتھ بھی کام ہے نا جی بس تا خو بس جی چلو متاب نہ کی جان مقابلہ برسا اور جی مرانے مرغا کا پانی گھٹے گھٹے سمندر باندھے ذکر چل خدا دنیا بیمارو میں دا وراث خازدا چرچز دا فقیر رازنا مستا کر ویټیر کارپٹ ورشی ورے ما میا سے وندے دے تے شترے تے جس دکی پکے اوے موں کھبلے جانو سو بس کی چکر لگا کی دیکھیے پکی کہ کریم. ہمارے بڑے بیٹھ تھے اور چیز کو پکا چھلانگے والوں سے بڑے متاثر ہوئے لوگ کہتے اس نے خیر پایا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ خیر کافی عرصے کے بعد ہم ان کی دکان پر گئے کچھ بنے ہوئے کپڑے خریدنے کے لیے کچھ سلائی کے لیے دینے تھے امداد صاحب اور مہنگے وہ نہیں آئے ہوئے تھے انہوں نے ان کے بیٹے نے ہمارے سامنے دو واسط کٹے سات سات کی بیچی عام آدمی پر آم گاہک آئے ہوئے نا. وہ آئے انہیں جو ہمارے اعزاز اور کو بیٹھے کو جو کیا ماشاءاللہ بہت آگے انہوں نے جو ہے تو ہم بس دو, دو واپس کٹے آٹھ آٹھ سو روپئے کی بیچی خیر جی وہ بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ کہتے ہیں سلسلے سے رابطہ ہوشی منگا خرچہ کم کسی آدمی کے سلسلے کے ساتھ رابطہ بند نہ آ اس کو فیض ہو رہا ہے اس پر ایک سو سو روپئے خرچہ ہو رہا ہے تو بھی کرتے ہیں اللہ کیوں کہ ہم نے کوئی نوکریوں سے دکانوں سے, سے تھوڑا کمانا ہے اے؟ اے اللہ تعالیٰ کے دربار اور خزانے یہ ہمارے مفتی مختار الدین صاحب ہیں نا اربو شریف آپ ہمارے ساتھ گئے تھے ان کے دادا تھے تو بڑے بزرگ علاقے میں ان کی جگہ اور سڑک سے کوئی دو میل ہے اور بڑی مشکل جگہ ہے چڑھائی ہے ہماری گاڑی نہیں چڑھ سکی تھی سواریوں سواری پھر گاڑی کو خالی کیا تو اس نے ڈرائیور کو چڑھایا وہ اس نے اپنے آتے آپ سڑک تھا ہمیں نہیں چڑھا سکی ہم پہ پیدل چلے ایک میل ایک کلو میٹر پہ چلے تاری. اتنا مشکل راستہ ہے تو لوگ آتے تھے وہاں اتر کر ان کے پاس اس کا جاتے تھے اوپر تو وہاں کے خان تو کہہ رہا تھا خرچ جی جی دی اس مولوی کے پاس جاتے ہیں اپنا لنگر شروع کیا کچھ دنوں کے بعد صاحب تشریف لائے تو یہ خان ملا اسے کو تو اس کو کہتا ہے کہ لاکھ تو پی گیا اس کو پیغام بس راجی بتائیں لاکھوں پہ پیغم تم سمجھتے ہو میں سمجھتا ہوں اس جو لنگر تھا خانی پر چلا رہا تھا وہ کہاں چل سکتا تھا ختم ہو گیا پھر اس کو پتا چل گیا کہ آپ کو دے پوئے گی نہ بات ہے ان فلاسل کو اور ان ترتیبوں میں ہم چلا رہے ہوتے تو کبھی نہ چلا سکتا <سؤال> <سؤال> اللہ چلاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بس کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ خاندی فرماتا ہے انسان کو پیسے کے معاملے میں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے غیب کے خزانوں پر نظر رکھنی چاہیے غیب کے خزانوں پر نظر رکھنی چاہیے اور معاملات میں سہولت برتنی چاہیے صلاح صلی اللہ ازرار کے ساتھ رکھتی جو ہے بات سختی <عضی> کرنا ہو جو عزیشری بھائی ہے وہ السخی وال حبیب اللہ وانہ فاصقہ بخیر ادب اللہ وانا زاہدہ زاہدہ کا لفظ ہے جی یاد آیا کتنی آئے وہ آپ کسی سے پوچھے نا سخی سخی حبیب اللہ ہے وو کہ نا فاص کا سخی اللہ کا دور سے گھر سے فاسک فاضل اور ول بکیلوں پچھتے والے کو کہتے ہیں نا دیر بکیل ہے کنجوس کو شو کہتے ہیں ادب اللہ ہے بخیل جو ہے کنجوس جو ہے اللہ کا دشمن ہے ولو خان زاہدہ ولو کان ولو اور ولو خان آبدا اگرچی عبادت گزار ہو جایدہ نہیں آیا زاہدہ غلط لگتا نہیں وکیل و دبول آبدہ اس کو پھر دیکھ رہے ہیں کہ جو کنجوس ہے یہ جو ہے تو اللہ کا دشمن ہے اگرچہ عبادت گزار ہو اس کے دل میں سختی ہے اللہ معاف فرمائے سچ بات یہ نہیں ہے رتنگی بات ہوتی ہے کہ آدمی خیراتیں کر لے کے دس دس ڈیگیں گٹا لیتا ہے اور معاملات میں سو دو سو روپئے کی نرمی کرنی پڑ رہی ہو اس کو اختیار نہیں کرتا حالانکہ اس دیر گٹانے سے اس کا سواب اس, سے اس کا ہے ہے سے اس میں ایک نوجوان نے اپنی گاڑ, گاڑی میری گاڑی سے ٹکرا دی غلطی اس کی تھی خیر تو میں نے سمجھایا پہلے تو اس نے بڑے کچھ کیے پھر ان کو میں سمجھایا اس کے دلائل دے کر کہ آپ کی یہ غلطی سے یہ بات ہوئی ہے اور آپ کا مجھ پر کچھ حق نہیں بنتا ہے اس میں, میں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم جو فرق ہے پانچ سو ہزار روپے خیرات کرتے ہیں تو اس خیرات کی طرح یہاں اس کو کچھ پیسے دے نوجوان ہیں پتنی گھر والوں کہ کیا کہے گا تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا تو اس کا خوش ہو گیا اس پر بڑا جو سواب ہے تو میں نے کہا کہ وہ تو نہیں بنتا لیکن بہر حال میں آپ کو وہ میری زبان سے خیرات وہ تو خیرات آپ کو پانچ سو روپئے میں دوں گا کیونکہ اس پر پانچ سو روپئے خرچ آ رہا ہے تو پٹھان آدمی خیرات کے لفظ سے پھر خفوت ہے خیرات نہ <تصحان> کو جو کا فکر مکاؤ تو مجھے باقاعدہ یہ بات کل پروت ہوئی دے کے چھڑانے اور اس خیرات سے زیادہ اس جگہ اس سبقے کا ثواب ہے کہ ایک کا دل خوش ہو جائے گا تو دیگوں والے صدقے خیرات پر ہم کیوں آتے ہیں اور اس پر کیوں نہیں آتے ہیں ایک تو معلومات نہیں ہے دینی دینی معلومات نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ان صدقوں خیراتوں میں نام و نمود ہے اس میں نام نمود ہے رواج ہے تو ہم اکثر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہم رواج کے لیے کرتے ہیں ادانک پرتو گزری سے پتہ لگی ہاں ہا یہ تو اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہو یہ تو شلوار کے لیے کر رہے ہو جی ایک ولی صاحب گاؤں میں کھڑا جو آپ اس کو مردے کی وفات پر دس دے کے چڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے چاول دو دو کلو ایک ایک کلو چار چار کلو ڈال کر جو محتاج گھروں چونہ کے گھروں پر چونا نہیں جلتا اور گھروں پر دہی دو تاکہ اس کو وہ تین چار دن کھائیں کہتے ہیں اس کے لئے تیار نہیں ہوئے کیونکہ اس میں نام و نمود نہیں ایک بہت بڑا ادارہ اللہ تبارک بتا معیشت تو شریعت کا پانچواں رکن ہے نا جی معیشت شریعت کا پانچواں رکن ہے تو شریعت کا پانچواں رکن معیشت ہے جی کیسے جی شریعت کا پانچواں رکن معیشت ہے وہ کیسے جی الطاف پانچ ارکان میں ایک رکن تو معیشت ہے اللہ تبارک صاحب نے معیشت کو دین کے رکن کے طور پر دین میں رکھا ہوا ہے الطاف صاحب آپ معیشت کے پروفیسر ہیں کرم نماز روزہ تو آپ لوگ اس کو رکن کہتے ہیں معیشت کو رکن نہیں کہتے ہیں اس کو تقویت نہ تکلیت ملنا چھوڑو معیشت رکن ہے میں کہتا ہوں معیشت دین کا ایک پانچ سال رکن معیشت ہے تو ہم کیسے کہیں گے اس بات کے حق میں کیسے دلیل دیں گے کیسے کریں گے شروع خبریں جا خدے سے خبر کار بھی خبر عالم تو نہیں ہے قرآن سے بات آئی نہیں ہوتی ہے اپنی طرف سے بولتے ہیں کہتے ہیں زکات و صدقات کا جو شعبہ ہے پانچ لاکھوں زکات ہے کہ نہیں تو معیشت ہے نا اور زکات کے ساتھ تو باقی صدقات واجبہ سارے جو آ جاتے ہیں اس طرح یاد کو صاحب یاد کریں گے صدقات واجبہ اور نافلہ پر سالے میں لکھیں گے کیونکہ اکثر جو دن طبقے کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں ہے جی معیشت ہے تو اشور صدکات واجبا تو اس کے بعد صدقات ناہلا اور اتنا بڑا ادارہ ہے ہمارے پاس کہ اس ادارے سے عمرت مسلمہ کو کسی کی کفالت کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی جو کسی جو کے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو باجب جب یہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ رشید ٹرسٹ نے پابندی کیوں نہیں لگائی ہوئی اور اس حیرت میں تین چار سال گزرے آخر جب پابندی نے لگائی تو میں نے کہا آپ کام کر لیا بنا. کیوں چاہتے پیسے تو مارے ہوں گے لیکن ہماری عیسائی کا کر تقسیم کریں گی اور اس کے نتیجے میں لڑکے لڑکیوں کو جو ہے تو کٹھے نوکری پر لگائیں گے اور میں فاشی پھیلائیں گے اور ہم تو ایسے خیرات کے خیرات کے ادارے سے چیریٹی کے ادارے سے تمہارے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کافی عرصے سے نہیں آیا ایک زاکر لڑکا ہوتا تھا آیا کرتا تھا اب نہیں آیا کافی عرصے آپ کو یاد ہے سے کہیں سامنے آئے تو کہ بس بس کھڑی بس پہ کر لائیں گے اچھا ٹھیک ہے جیسے سوال جواب دے دا کر نوکری سے بس دے بس تھوڑا <تصفح> اس کی جیو میں نوکری تھی تو اس نے آ تو ڈاکٹر صاحب دعا کرو کئی صحیح نوکری ملے نہیں تو اللہ نوکری دی ہوئی ہے بس شکر کرو اللہ تعالیٰ اللہ کرو کوئی معیشت کا ذریعہ اللہ دے دے اس پر شکر کرنا چاہیے کیونکہ <تصفح> <تصفح> کاض الفر ہو یا کون کفرہ کہ بعض اوقات تنگ دستی کفر بن جائے گی ایک حدیث کی روشنی میں جب فخر دیتے ہیں اس آدمی کا حرام کام ہو اس کو بھی فوراً ترک کرنے کا نہیں کہتے ہیں. کتنے متبادل کر کے پھر ترک کر کیونکہ اگر اس کو ترک کر کے فاقے میں تلاؤ گے بال بچے تو ہو سکتا ہے کوئی خطرناک گنا تلا ہو کر ہو سکتا ہے کفر خدا نہ کھاتا کفر کا دروازہ نہ کھل جائے فتو دینے کا طریقہ ہے کیا بات کر رہے تھے جی جی ہاں اس نے کہا کہ خیر ایسے میں نے کہا تھا یہ تکلیف کیا ہے کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے ایک آدمی کو دنی کتنے لاکھ روپئے دے کر اس لیے بلایا ہے کہ ان کی این جو کام کر رہی تھی اس نے اپنے نتائج حاصل نہیں کیے اس کے جو کام کرنے والے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ شاہی ہیں شاہی شاہی کسے کہتے ہیں جی ارشد صاحب شرمیلے ہیں شرمیلے تو اس کے لیے آدمی لائے ہے ان کو ٹرین کرنے کے لیے تو اس نے کہا وہ آیا کتنے لاکھ پیسے لے کر آیا تھا اور اس نے ان کو تین چار دن کا یا چھ سات دن کا سیشنز دینے تھے سب سے پہلا اس نے جو قدم کیا کہ وہ شائنس کی ختم کی جائے کیونکہ کی شائن ہوتی ہے یہ آدمی کے کام میں رکاوٹ ہوتی ہے دونوں نے سب کی آنکھوں لڑکے لڑکیوں کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور ان کو ایک کمرے میں اکٹھا چھوڑا کے پھرو را کدھر گیا بولے جا سکے جی بارہ ہزار سال ہوتا سو جائیں جی وہ جنگے گیس وہ جنگے گی نا جی ٹکرائے تب ان کی جو ہے یہ شائنی ہوگا بات ہے کہ جوش و خروش اور جذبہ جہاد یہ عفت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے انسان میں غیرت کا مادہ جو ہے اور عفت پاکدامنی اور عفت یہ اس کو بہت جوش و خروش اور ہمت اور آزمی دیتا ہے ذہنی آدمی غیرت ہوتا ہے کے اندر احمد نہیں ہوتی تو ان کے یہ جب دے رہے ہیں تو یہ تو ان ویلیوز کو ان اقدار کو اجاگر کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ امت بن رہے ہیں اور ہم تو ان کی امت بننے کا خاتمہ کر رہے ہیں ایک دفعہ ایک سال میں ہوتا تھا بڑے پیار سے آتا تھا ہماری مجلسوں میں اعتقاف میں کافی اوسر نہیں آیا تو ایک دن سامنے سے آ رہا ہے تو ڈاکٹر اور میں ادھر او سے آ رہے ہیں تو سامنے سے آیا تو اس نے سلام کیا میں نے کہا تو کافی اوسر نہیں آیا آپ این جی میں چلے گئے ہیں نفتے کہا, کہا ہا. اس کہ ہاں تو ڈاکٹر شاکر کے ہو چاہیے چلا گیا میں نے کہا کہ جو روشنی اور چمک تھی اس کا خاتمہ ہو گیا تھا اس پر روشنی چمک ہوا کرتی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا تھا تو سمجھ اندازہ ہوا تھی این جی او میں چلا نورانے کے خاتمہ کیا تو بات آج کیا کر رہے تھے جی آج کا مزدور کیا تھا جی اور معاملہ تو اور کیا تھا جی اس کو بیان کر رہے تھے کہ سالکین کو رائے پسبوں میں چلنے والوں کو نگاہ جو اللہ تعالیٰ پر رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں پر رکھنی چاہیے کہ غالباً حدیث شریف ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو آج بھی صدقہ دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا اور صبح فرشتے جس وقت شروع شروع ہوتا ہے دو فرشتے جو آتے ہیں ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو بدلتا فرما اور دوسرا کہتے ہیں یا اللہ خرچ کرنے والے کو بدلتا فرما روک کر رکھنے والے کو روک کر رکھنے والے کو ہلاک فرما روک رکھنے والے کے مال کو ہلاک فرما اور خوش کی تری پر کوئی مال ضائع نہیں ہوتا سوائے اس کے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو بت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ کچھ مبارک لائے و لگائے ہوئے بیٹھے تھے ایک صحابی آیا نے کہا صحابیہ نگریا فلاں آدمی کا مال سمندر میں کہیں ہلاک ہو گیا اور نے فرمایا کہ کوئی مال نہیں ہلاک ہوتا سوائے اس کے جس کی زکوۃ نہ ادا کی گئی یہ جو ہے تو اسپرچل انشورنس ہے مال کی روحانی انشورنس है. جیسے اللہ تبارک طرف کی حفاظت فرماتا ہے کہ جب بلا آتی ہے صدقہ اس کے آگے آ جاتا ہے اور اس کو روک دیتا ہے ایک علاقے میں ایک شرازی بچا تھا وہ چڑیوں کے بچے نکال لیتا تھا پکڑ لیتا تھا گھونسلے کے بچے ہوتے ہیں نا تم بڑی فریاد کی اللہ کے ضرور اللہ ہمارے بچے نکال لیتا ہے اس پر سانپ مقرر کیا گیا کہ اب کے جب آئے گا بچہ اتارنے کے لیے درخت پر چڑھے گا تو ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے اس کو ڈسے گا خیر یہ آیا اور یہ اس رہا تھا درخت پر تو نیچے ایک نے اپنی چادر وہاں رکھی تھی ایک فقیر نے آواز دی کہ میں بھوکا ہوں مجھے کچھ دے دو اس نے جو ہے تو روٹی کا تو پرندوں کو بتایا گیا کہ شام کو ڈس رہا تھا لیکن سدکے کا روٹی کا ٹکڑا اس کے منہ میں آ گیا جس سے اس کے منہ کو بند کر دیا دوسرا واقعہ بڑا لکھا ہوا ہے کتابوں کی درست میں پورا یاد نہیں آ رہا تھا کہ ایک دھوبی تھا وہ لوگوں کو بہت تکلیف دیتا تھا اور تنگ کرنا کپڑے ضائع کرنا دونے میں خراب کر دینا بڑے تنگ تھے لوگ تو انہوں نے السلام سے شکایت کی تو ان کو بتایا کہ اس کو سانپ ڈس کر کے خاتمہ کر لے گا تو خیر کیا کپڑے دھو کر اپنے کسڑ لے کر آیا اس کو کوئی سانپ نہیں ڈسا تو لوگوں کو بڑی عرض ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں اور وہ بات ہو نہیں ہے کیسے ہو گیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اس کے گشڑوں کو کھلواؤ کپڑوں کے گشڑ کو کپڑوں کے گٹڑوں کو کھلوایا گیا تو اس میں شام بیٹھا ہوا نکلا تو اسے پوچھا کہ اس نے کہا کہ میں اس کو ڈب رہا تھا لیکن میری منہ کو لگام لگا دی گئی اور لگام و کے کی تھی جو اس نے کر لیا تھا اس کی لگام رکھا سی بات ہے یہ پیسے جوڑ جوڑ کے رکھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے کبھی لوگوں کو سلسلے میں معاملات میں سختی کرنے کی سفید نہیں ہوتا فیض ہے تو میرے پیر سے بہانے سے نہیں ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں تو فضل تعالیٰ میں اتنا مزدور نہیں ہوں کہ مجھے پیر زمانے کی ضرورت ہے नहीं? اور فہر جب میرے جوتے اٹھانے سے بھی نہیں ہوگا کیونکہ اتنا کوئی بوجھ نہیں ہے دو من کا من کا دو من کا جسے میں اٹھانے سے नहीं? اور فہر جب مجھے شکرانہ دینے سے بھی نہیں ہوگا کیونکہ مالی لحاظ سے میں کوئی تندرست نہیں فہر تو آپ کو اپنی زندگی درست کرنے سے تو آپ کو خدمت خلق کرنے کی وجہ سے میرے جوتے اٹھائے یا نہیں اٹھائے وہ آپ نے آدمی کو ایک آدمی کو جو ہے تو اس کو دھسکار دیا میرے جوتے اٹھا کر لا رہے بڑے پیار سے اور دوسرے آدمی کو دھسکار دیا تو ہم صاحب کی طرف دیکھتے ہیں دل میں نفرت آ جاتی ہے میرے جوتے اٹھانے کو جو ہے تو دیکھی اور تقوی اور اللہ کا خوب سمجھا ہوا اللہ کی مخلوق جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الخل و اللہ. مخلوق جو ہے وہ ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے اللہ کا کنبہ ہے تو بہتر وہ ہے جو اللہ تعالی کے کنبے کے ساتھ بہتر ہوں کیا, کیا کتا کیا بلی کیا چوہا ایک بزرگ بچو ڈوب رہا تھا تو میں اس کو ہاتھ میں اٹھا کر کنارے پھینک دیا اس نے ڈس لیا بعض برگوں کا کلبائے حال آتا ہے کہ بچو کو مارنا مارنے کا جائز ہونے کا افسر ہونے کا سوا ہونے کا گم ہے میں بچو کو بھی اٹھا کر پانی میں ڈوبتے سے نکال کر اسے ڈس پی لیا تو لوگوں نے کہا کیا آپ نے اپنے آپ کو تکلیفوں کو تلا کر انہوں نے کہا اس نے اپنا کام کیا ہم نے اپنا کام کیا اس کی ڈسنے کی عادت ہے ہماری خدمت کی عادت <laughs> <laughs> اس کی تکلیف دینے کی عادت ہے ہمارے سکھ پہنچانے کی عادت ہے <laughs> تو اپنی, دکھ اپنی وہ زیادہ سے باز نہیں تھا تو اب اپنی عادت سے کیوں باز بازی <laughs> کی دکھ دینے کی آدت ہماری سکھ دینے کی عادت تو دکھ دینے سے باز دیا تھا سکھ دینے سے باز دیا تو سچ بات ہے کہ مشاعر کے ذمہ بار یہ بات ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں فلان آدمی تو بڑا ہے بڑا تعبار ہے آپ کا لے کے جس جگہ جاتا ہے جس میں کہ میں جاتا ہے لوگ لڑائیاں کرتے ہیں اس لوگ لڑیاں نہیں کرتے لڑیاں یہ ہی کرتا ہے اور اس لیے اخلاق فخر ہمارے جوتے اٹھانے کو سمجھا ہوئے اور ہمارے سامنے اٹھانے کو سمجھا ہوا ہے اخلاق تو جب آپ عام آدمیوں کے سامنے جب آپ عام آدمیوں کے سامنے اس کو برتیں گے تو اب آپ خلیق ہوئے آپ اخلاق بنے گے خاص آدمیوں کے آگے برتنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے میں تبلیغ والے اعزاز سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ آدمیوں کو نکالنے کے لیے اخلاق برت رہے ہیں تو یہ تحریکی اخلاق ہے یہ اخلاق تاریخی اخلاق حقیقی اخلاق جو ہیں شہری اخلاق کیونکہ وہ سری اخلاق جو ہیں وہ ہماری عادت ہے کوئی نکلے تب ہم اس کے ساتھ اخلاق والے ہیں کوئی نہ نکلے تو اس کے ساتھ اخلاق والے ہیں اس اس کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے وہ تو میرا علادہ عمل ہے جس پر میں نے آخرات کی کمانی اللہ کو راغی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, ہے. آخر کمانے کے لیے کرنا ہے اس کا تو نکلنا نکالنے تاریخ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے کوئی نکلتا ہے اس کے ساتھ اخلاق خلاق برتنے ہیں کوئی نہیں نکلتا اس کے ساتھ بھی خلاق برتنے بڑا بعد میں ساتھ آج نے اگر گلہ کیا اس نے کہا جی ہماری بچی کو کینسر ہے اور ہمارے پاس آج ہمارے مریض صاحب آئے ہیں کہ جب میں آتا ہوں تو کچھ نہ کچھ تبلیغ والوں کے خلاف بات کرتا ہے نہیں نہ ہاتھ میں جمز باتیں کرتے ہیں اس کو تو نہیں وہ لکھا جاتا ہے کوئی اصلاحی بات دو بھی ہو گئی تو نہیں سمجھاتا اس کو مخالف ہوتا ہے نے کہا نے کہا جی بچی کا کینسر ہے دم کر سکتے ہیں انہوں نے کہا دم آپ تب کریں گے جب آپ وقت دیں گے میں نے کہا جی تو خیر نہیں وقت مقدشی بات ہے تو لیکن اس کے ساتھ مشروب کرنا یہ جائز نہیں ہے لائے ہم دم کر دیتے ہیں کلمات پڑھنے اللہ تعالیٰ کے ہمیں خواب ہو جائے گا اس کا کام بھی من جائے گا خیر کا مزید خواب ہوگا ٹھیک ہے سلاثل والوں کو تو شکرانہ والا دم نہیں کرنا چاہیے جو سلاسل چلا رہے ہوں یہ اگر شکرانے والے دم شروع کر دیں تو ان کے سلاسل کی روشنی ختم ہو جائے گی کاروباری ہو جائیں گے تو خیر ہو اللہ کی حیرت انگیز بات تھی جی سبحان اللہ. خیر کہ یہ تو بھائی یہ تو خدمت خار کی تو ہم کسی معاوضے کو سامنے رکھ کر ظاہری باتیں روحانی جسمانی تاریخی کسی کا سامنا کرتے ہمارے بڑے ساتھی لوگوں کو مجلس میں لاتے ہیں پھر اس کے بعد مجلس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا فلانا سفارش کا کام ہے تو میں نے کہا کہ آپ مجلس میں آدمی کو مجبور نہ کیا کریں ایک گھنٹہ آپ نے اس کو باندھے رکھا ہماری مجلس میں کوئی سفارش کا کام اس کی خدمت کا کام ہم سے کہہ رہے ہیں تو اس کے بغیر کریں گے وہ تو سواؤ کھینچی دے کسی آدمی کی جائز سفرش کسی آدمی کا جائز کام اگر کریں گے تو اسی کے بارے میں تو آئے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو تہتر رحمت نصیب فرماتا ہے ایک اس کی دنیا کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو گئی اور بہتر آخرات کے درجات کے لیے اتنا جد و سواب ہے خزرخل کے کاموں کا اتنا جدو سواب ہے وہ کل پرسوں رات دو مہمان ایسے آ گئے ہمارے میں رات کو تو دس ساڑھے دس کے درمیان سو جاتا ہوں ٹیلی ٹیلیفون سب کو بند کر کے ورنہ بڑا شہر ہے اور ساری دنیا سے ٹیلی ٹیلیفون آ سکتے ہیں رات کو آرام کے نہیں چھوڑ تو اس نے بند نہیں کیا ہوا تھا جن کو بھی سفر کر کے آیا ہوا تھا کاموں کا مکمل کر کے جلدی لیٹیں گے کتنے میں دس منٹ کم ہم گیارہ پر ٹیلیفون آئے کہ ہم فلانہ جگہ سے آ رہے ہیں اور آج ہی کیمپ تک پہنچ گئے ہیں اور آپ کے پاس آ رہے ہیں نہیں ماشاء اللہ جہاں چیف صاحب صاحب شکر ہے بھی اچھا کیا کہ چٹا دے خود تو کر دیا ورنہ تو آپ کو جو ہمارے معاشرے کی تربیت اس کے ساڑھے گیارہ بجے آ کرنا تھا اور تھوڑا سا کچھ بجانا تھا شہر کارے پر تھوڑی ناگواری محسوس کی میں ناگواری محسوس ہوئی دل میں گم ہو گئی رات کو نہیں ملی صبح کو نہیں ملی نماز آیا نہیں ملنے. دل میں اس نمازی پر علاقی پکڑ ہوئی ہوئی. اس پر الگاری ہوئی ہوئی. سے توبہ کرو گے تو تب خیر ہو جب الگ شان ہو گئی یہاں ڈھونڈ رہے تو وہیں پڑی ہوئی اسی جگہ سے مل رہے ہیں پکڑ اتنی دیر کے لیے ہوئی فاروق عدی اللہ کو پتہ چلا کہ فلانے گورنر نے دربان رکھا ہے تو نے بلا کر اس کو کہا کہ یا جی کہ بکریاں چرانے والے کے بیٹھے اس جگہ سے ہٹا کر اون کا کتا پہنا کر آسر میں ہاتھ میں ڈنڈا دے کر بکریاں چرانے کے لیے بیجوں گا تم نے تو اللہ نے اپنے تکوا اور تالے کی وجہ سے دبدبا کیا ہو سامنے کوئی بول نہیں سکتا میں ڈاکٹر صاحب سے کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کے آنے والے سلسلے والے آدمی لوگوں سے ملنے بلانے میں ان کی خدمت میں اتنی سختی کر رہے ہوں اور منہ چڑھائے ہوئے پھر رہے ہوں تو آپ کا فیل ہو جائے کیسے پچھلے سالے کا جو ہم نے ٹائٹل بنایا تھا تو اس پر ایک شہر لکھوایا تھا وہ کیا شہر تھا جی بسجادہو دلک نیس جو تھا بست جادو دلک نیس بس جادو تسبی ہوتا تریکت بجل خدمت خلق نیس طریقہ بجل خدمت خلق نیس بس جادو تسبیح نیس کہ طریقہ جو ہے یہ کا راستہ جو ہے یہ خدمت خلق علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے یہ جو ہے تو دس بیس سے زیادہ اور گزری پر نہیں ہے خدمت خرق والا نہیں ہوتا ہم کو چند دنوں میں دیکھ لیتے ہم نہ ہوتے کہ آئے جائے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا لیکن باقی جو کامل ہونے والا مسئلہ ہے اس کا نہیں ہو سکے گا ہاں جی مجھے جذبوں کے ہر جگہ سے مجھے یہ فوائد حاصل ہو میں ہی ہر جگہ سے فوائد حاصل کروں تو اندازہ تھا کہ اس کو فیض اس کو قابل فیض نہیں ہونا ہے فیم توازو خدمت یہ تو تین ستون ہیں جس سے ہم آدمی کو اندازہ لگا رہے ہیں فہم تو اور خدمت دا خبر کر گھر خبریں فیم اور خدمت اور توازو ان میں سی بھی کمی ہو تو وہ آدمی کی ترقی آ کر نہیں ہوتی ہے اور اصل اصول تو وہ تسل وجود ہے اور وہ الوجود کیا ہے ساری کائنات میں ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقیت کی وجہ سے اس میں جلوہ الہی نظر آتا ہے تو لہذا جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے کشش ہوتی ہے دلکل قدر ہوتی ہے ایسے جو فکراک ہو ساری مخلوقات میں جو جلو اعل نظر آتا ہے سب کس طرح کشش ہوتی ہے جس پر محمد محمد بنی بکر آج عثمان عداد کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھا اس نے گاڑی کھینچی بکر صدیق عدی اللہ کا بیٹا جو مرید ہو گیا تھا عبداللہ بن سبا جی کا قبضے میں شامل ہو کر اتنی بڑی سازش تھی کہ صابہ اکرام کی اولادیں اس کو سمجھ نہیں سکی ہیں اور اس کے برید ہوئی ہیں تو ایک بات تو سی گئی کہ گطرے والا صاحب ہوتے اس وقت تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی پھر کہا پیچھے ہو جائیں پر خدار آپ میرے کاقت نہیں ہیں کیونکہ جب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیا گیا تھا تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی تھی وہ مٹالتے ہیں جب دوسرا آگے بڑھا تو ہم نے کہا کہ تم جب آئے تھے تم تم گرے تھے تو تمہاری وجہ سے حضور کو تکلیف ہوئی تھی تم آدمی تو قاتلوں پر بھی ایک شفکر کا جذبہ اور آیا اس وقت ہے سبحان اللہ اور ہمیں تو کوئی صحیح طریقے سے ملا نہ ہو صحیح طریقے سے سلام نہ میں نے کیا ہوا ہو تو مارا دل اس سے انتقام لینے کے لیے بھرا ہوا ہے جو قلب انتقام سے بھر جائے اس کے اندر جانے لائے کی جگہ نہیں رہتی پورا ہی پورا ہوا الہ